<تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفطه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 حاضرین اور سامعین کے دلوں میں تقوی جیسی عظیم صفت پیدا فرما دے آمین یا رب العالمین اسلامی بھائیو عزیزو اور ساتھیو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَوْ لَا من مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ کہ تم میں سے ایک جماعت کو علم دین سیکھنے کے لیے جانا چاہیے علمی مجلسوں میں حاضر ہونا چاہیے اہل علم کا رخ کرنا چاہیے اور دین کی سمجھ حاصل کرنا چاہیے میرے بھائی عزیزوں اور دوستوں آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ حق اور باطل کو مکس کر دیا گیا ہے حق اور باطل کی ملاوٹ اسلام کے نام پر پیش کی جا رہی ہے اور اس طرح سے عام لوگوں کے ذہن و دماغ کو اپنے اپنے افکار و خیالات عقیدے اور منہج و مسلک کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کام کے لیے آج کے اس دور میں سوشل میڈیا کا سہارا بھی لیا جاتا ہے اور واٹس ایپ فیس بک یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے اپنے باطل افکار و خیالات اور نظریات کی نشوشات کی جاتی ہے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں جہاں جہاں ایک طرف تو باطل کا ایک سیلاب امٹ پڑا ہے وہیں پر حق کی روشنی دکھانے والے بھی موجود ہیں اور حق کی طرف بلانے والے علماء بھی موجود ہیں حق کی طرف دعوت دینے والی مجلسیں بھی موجود ہیں اور صحیح اور غلط کو حق اور باطل کو واضح کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صنعت صالحین کے اقوال کے کی روشنی میں دلائل و براہین کے ذریعے سے حق کو واضح کیا جاتا ہے اور باطل پر رد کیا جاتا ہے ایسی مجلسوں کا رخ کرنا ایسی محفلوں میں جانا اور اپنی علمی پیاس بجھانا اور اپنے ڈاؤٹس کلئر کرنا اپنے شکو کو شبہات کو ختم کرنا میرے بھائی آزیزوں اور ساتھیوں آج کے اس دور میں ہر شخص کے لیے ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ہر شخص کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے اس کھلونے میں بہت کچھ وہ دیکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے سن سکتا ہے بیانات دیکھ سکتا ہے لیکن ایک عام آدمی کو جس کے بارے جس کو قرآن و حدیث کا صحیح علم نہیں ہے اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز آتی ہے جس میں اس کو بھلائی نظر آ رہی ہے جس میں اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے تو وہ اس کو کرنے لگے گا اور خاص کر کے اس مشغولیت کے زمانے میں ہر انسان کہتا ہے کہ وہ بیزی ہے ہر انسان کہتا ہے کہ وہ مشہور ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی شارٹ کٹ میں کوئی مختصر طور پر تھوڑے وقت میں کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے کہ وہ اس کو کر لے اور دین کی دوسری باتوں پر دین کے دوسرے کاموں پر دین کے دوسرے فرائض پر اس کو محنت نہ کرنی پڑے روزانہ پانچ وقت مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرنے کی ضرورت اسے نہ اٹھانی پڑے نیند کی قربانی اور آرام کی قربانی نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے فجر کی نماز کے لیے اس کو نہ آنا پڑے ساتھ میں کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے کہ اس کے کر لینے سے اس کا بیڑا پار ہو جائے میرے بھائی اور ساتھ اس طرح کی چیزیں بہت عام کی جاتی ہے کہ ایسا کر لو تو اتنا سواد ملے گا ایسا کر لو تو ایسا ہو جائے گا اور ان سے تعلق جوڑ لو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو فنا پیر اور سلسلے سے جڑ جاؤ تو جتنے لوگ اس سلسلے میں جڑیں گے ان سب کا بیڑا پار ہو جائے گا ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیو یہ خام خیالیاں ہیں یہ ان لوگوں کی ذہن و دماغ کی اپد ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیئیس سال انتک محنت اور کابش کے بارے میں ذرا بھی علم نہیں ہے اگر دین اسی طرح سے تمنا اور, اور شارٹ کٹ میں حاصل کیا جاتا اور یہ کہ بیڑا پار اتنے میں ہو جاتا تو ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیئیس سال تک تیرہ سال مکہ کی سنگراہ وادیوں میں اور طائف کی وادیوں میں اور مختلف قبائل کے در کی خاک جو چھانی تھی اتنی محنت نہ کرنی پڑتی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کوئی ایسا شارٹ نسخہ دے دیتا کہ جس کو پلا دینے کے بعد اور جس کو بتا دینے کے بعد انسانیت کی نجات ہو جاتی نہیں میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیو ہمیں اس دور میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور ان دینی مجلسوں اور ان دینی درسگاہوں اور ان اجلی مجلسوں اور محفلوں اور پروگراموں کے کی تلاش میں رہنی چاہیے جہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جاتا ہے خالص وہ دین بتایا جاتا ہے جس دین کو ہمارے نبی جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے تشریف لائے تھے بھیجے گئے تھے اور جس صاف ستھرے دین کو بغیر ملاوٹ کے بغیر آمیزش کے جس کو صحابہ کرام اس دور کے ان لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا جو قوم پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن انہیں ایسا علم ایسا صاف ستھرا قرآن اور اس کی تشریح اور تفسیر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتیں ملی کہ میرے بھائی عزیز اور ساتھیو انسانیت کو زندگی مل گئی انسانیت کو نجات پانے کا راستہ مل گیا آج اس صاف سترے دین کو میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں نائنٹی نائن پرسینٹ لوگ نہیں پیش کرتے میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ اس امت میں بہتر فرقے تہتر فرقے ہو جائیں گے گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک حق پر ہوگا تہتر آدمیوں میں اس ایک شخص کو پہچاننے کی ضرورت ہے اس کی کتنی کم تعداد ہوگی لہذا میرے بھائی اور عزیز اور ساتھیوں اس طرح کی دینی مجلس جہاں ملے جہاں معلوم ہو جہاں خبر ملے ضرور پہنچنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی حدیث میں نے پیش کی کہ ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں جمع ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں پھر قرآن کو سمجھتے ہیں وہ تدار رسو رہو فیم <بَيْنَهُم> اور اس کو آپس میں بیٹھ کر کے سمجھتے ہیں یعنی دینی باتیں جہاں ہوتی ہیں جہاں قرآن اور حدیث کا درس ہوتا ہے جہاں قال اللہ اور قال رسول کی سڑائے گونجتی ہے جہاں قرآن کی آیات کا ترجمہ اور معنی اور مفوب صحیح انداز میں بتایا جاتا ہے اس کام کو پیش کرنے والے اور اس کام کو سننے والے قرآن کی تعلیم کو دینے والے اور قرآن کی تعلیم سیکھنے والے قرآن کی تشریح کو سمجھنے والے اور سیکھنے والے جہاں جمع ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تبارک مطالعہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں سکون نازل ہوتا ہے ثقینت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے نظر اللہ نظر تعالیٰ مستقینہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطمینان نازل ہوتا ہے بخشیترحمہ اللہ کی رحمت انہیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہیں اور اسی طرح سے بحثت حم الملائے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس موجود فرشتوں کے درمیان کرتا ہے سبحان اللہ کیا میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں ہمارے سوچنے اور سمجھنے اور ہمیں جگانے کے لیے یہ حدیث کافی نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بازار میں گھومیں بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر اپنے اوقات کو ضائع کریں کہیں اگر دینی محفل ملے تو وہاں جا کر کے شریک ہو جائے شامل ہو جائے اللہ کی رحمتیں ڈھاپ لیں گی فرشتے گھیر لیں گے اللہ کی طرف سے سکون اطمینان نازل ہوگا میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیو ہمیں ایسی مجلسوں اور محفلوں کی تلاش میں رہنا چاہیے اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عہر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك الا وجهه الا ناداهم منادم من السماء ان قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات الله كرسول صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جب کہیں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی کی طرف سے آسمان سے منادی ندا دیتا ہے کہ ہاں یہ جو لوگ بیٹھے ہیں اللہ تبارک تعالی ان سب کی وقف فرما دیتا ہے اور ان کو ان کی خطاؤ کو, ان کی خطاؤں کو ہاں حسنات میں اور نیکیوں میں بدل دیتا ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں اپنی اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں بلکہ علم دین سیکھنے میں سکھانے میں دوسروں تک پہنچانے میں اور اللہ کا پیغام عام کرنے میں اور لوگوں تک پہنچانے میں ہماری کوششیں ہونی چاہیے صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے ایک پڑوسی نے آپس میں یہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ ایک دن تم اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اور علم دین سیکھنا اور سیکھ کر کے آنا تو مجھے سکھا دینا اور دوسرے دن میں جاؤں گا اور علم دین سیکھوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات حاصل کروں گا اور میں تمہیں آ کر کے سکھا دوں گا ایک دن تم اپنے گھر کے کاروبار کرنا کام کاج میں لگے رہنا فارغ ہو جانا اور ایک دن میں فارغ ہو جاؤں گا ایک دن تم علم دین سیکھنے کے لیے لگانا اور ایک دن میں لگاؤں گا سبحان اللہ میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے ہمارے اندر یہ چیز جاگنی چاہیے اور اسی طرح سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے یاد کی تھی لکھنا نہیں جانتے تھے پڑھنا نہیں جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن سن کر کے یاد کر لیتے تھے کتنی حدیثیں روایت کی ہیں زبانی یاد کر کے پانچ ہزار سے زیادہ حدیثیں جس وقت لکھنا پڑھنا جس کو نہ آتا ہو اور اس زمانے میں اتنی حدیثیں یاد کر لے اور بڑے مختصر شارٹ وقت میں میرے بھائی عزیز اور دوستوں انہوں نے یاد کیا تھا سن سات ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر اسلام لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی سن گیارہ ہجری کے شروع میں مختصر سا وقت تین سال کا تین ساڑھے تین سال کا وقت ہے ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا اور اس دوران انہوں نے کتنی ساری حدیثیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور جانی اس کو تو یاد کیا ہی جو دیکھا وہ یاد کیا ہی اور بہت سارے صحابہ سے پوچھ پوچھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پوچھ پوچھ کر کے یاد کی اور اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا کسی نے کہا ابو ہو اتنے تھوڑے وقت میں اتنی ساری حدیثیں تمہیں کہاں سے یاد ہو گئی ابو ہوا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بات ایسی ہے بہاجرین صاحبہ جو تعجب تم کر رہے ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہاجرین صحابہ اپنی تجارت اور بزنس میں لگے رہا کرتے تھے سب نہیں لیکن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اور انصاری صحابہ اپنی کاشتکاری میں اور کھیتی باڑی میں لگے رہا کرتے تھے اور ابو ہریرا ایک لقمہ پا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹا رہتا تھا اپنی دنیا بنانے کے لیے بزنس اور تجارت اور کاشتکاری میں نہیں لگا رہتا تھا ایک لقمہ مل جاتا تھا اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا کہ کئی کے روز پاکے سے گزارنا پڑتا تھا تب جا کر کے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا علم حاصل ہوا اور اتنی حدیثیں یاد ہوئی دنیا میں اپنے آپ کو نہیں لگانا لگایا اور دنیا کے اس میں مشغول نہیں کیا بلکہ علم کی محبت دین کی محبت اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی محبت آپ کی حدیثوں کی محبت سنت کی محبت اسلام کی نثر و اشاعت کی محبت میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو اس چیز نے ان کو ابھارا کہ سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لگے رہے چمٹے رہے تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے میرے بھائی اسی لیے علم دین کی جہاں بھی مجلسے ہو وہاں حاضر ہو آپ تمام حضرات جانتے ہیں اور معلوم ہے آپ سب لوگوں کو اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہر جمعہ کو آپ لوگوں کو بہت ساری دینی باتیں معلوم ہوتی ہے لیکن کیجیے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت لیٹ میں خدبہ سننے آتے ہیں بہت آخر میں آتے ہیں اور صرف ان کو چند کلمات ملتے ہوں گے بس جبکہ جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اول وقت میں یہ بھی شوق نہیں ہے میرے بھائی آج, آج دیکھا جائے تو ہمارے اندر یہ بھی شوق نہیں ہے جبکہ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں یہ جو قرآن اور حدیث کی باتیں پیش کی جاتی ہیں ایک آیس سے ایک حدیث سے ہماری زندگی کی کایا پلٹ سکتی ہے ہماری زندگی کے اندر سدھار آ سکتا ہے سدھار آ سکتی ہے ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ سکتا ہے فد ابن ایم بہت بڑے بزرگے گزرے ہیں شروع میں بہت بڑے ڈاکو تھے ڈاکے ڈالا کرتے تھے ایک رات یہ کسی گھر پر ڈاکا ڈالنے کے لیے چڑھ رہے تھے روشن دان کھلا ہوا تھا گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور ان کے کانوں سے ایک آیت ٹکرائی <الْحَق> کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل طرف جائیں اور ان کے دل ڈر جائیں اور جو اللہ تبارک و تعالی نے حق نازل کیا ہے اس کو سن کر کے ان کے دل تڑپ جائے اور ڈر جائے کیا ابھی وقت نہیں آیا ان کے کانوں سے یہ آیت تکراتی ہے اور وہیں سے وہ نیچے اتراتے وہیں سے وہ نیچے اتراتے ہیں اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں رہزنی اور ڈاکزنی چھوڑ دیتے ہیں اور ایک اچھے انسان بلکہ امت کے اہل علم میں سے اور امت کے ولی اللہ میں سے اولیاء اللہ میں سے ہو جاتے ہیں میرے بھائی ایک, ایک حدیث کتنے کتنے سارے واقعات ہیں اس سے ہمارا اپنا فائدہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم اگر فائدہ اٹھا لیں تو اس سے ہمارے بچوں کو بھی فائدہ ہو جائے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں اپنی بیوی کی تربیت کر سکیں اپنے گھر کے بھائی بہنوں کی تربیت کر سکے اپنے دوستوں کو کچھ بتا سکے پڑوسیوں کو بتا سکے ایک بھلائی کی بات اگر آپ نے بتا دیا کسی کو اور اس نے اس پر عمل کیا تو میرے بھائی جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا آپ کے حساب میں آپ کے اکاؤنٹ میں ثواب آتا رہے گا آتا رہے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی محفلیں تلاش کریں علم دین سیکھنے کی طرف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابار الحا ہم سب کو صحیح علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما علم دین کے مجلسوں میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما صحیح درسگاہوں کی تلاش کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین اللہ علما ما جہلنا وانفعنا ما علمتنا تنا وب بے علما يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين بارك الله لنا ولكم في القرآن النظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بروف بر الرحيم استغفروا الله لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم